الرشد فآمنا ولن بربنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کا کسی کو ہرگز شریک نہیں بنائیں گے